نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین چودہ سو تینتیس سنہجری کے ماہ رمضان کی چوتھی شب کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی اب تک کے روزے اور جو جملہ عبادتیں ہم سے ہو سکی ہیں اس سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں جو جو اہتمام خلوص دل کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اپنے گھر کے خان پر کرنے کر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے نفی صدقہ ہوتا ہے اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں آپ پھل لا رہے ہیں اپنے گھر پر جلدی جلدی آج پھل بھی کھائیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لائیں گھر والے خوش ہو جائیں گے بچے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا ماں باپ خوش ہو جائیں گے اس کا ثواب ملے گا بعض اوقات ماں باپ الگ رہتے ہیں اور کوئی ایسا کرنے والا خاص ہوتا نہیں ہے تو ہو سکے تو ان تک اپنے پھل وغیرہ پہنچائیں بعض بخیر الحمدللہ للہ خود ہی ترکیب بناتے بھی ہیں بلکہ بعض تو ایسے بھی گھر کے سر سرپرس ہوتے ہیں والد صاحب وغیرہ ہوتے ہیں دادا ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے گھروں پر خود ہی یہ سارے سامان پہنچانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں اگر نیت خالص ہو اللہ کی رضا پانے کے لیے ہو تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ثواب ملے گا بد کی رحمت سے تو اللہ تعالی یہ ساری کوششیں ہمیں ہماری قبول فرمائے جنت کی تیاری یہ ہمارا موضوع ہے اور ہم پچھلے چند دنوں سے جنت کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جنت چاہیے آر حضرت امام علیہ سنت اپنے کلام میں بڑا پیارا شعر بیان کرتے ہیں رضا بھی منتظیر خلد میں نیکوں کی دعوت <تصفيق> رضا منتظر ہے خلد میں مِن مِن کی دعوت کا دا خدا دن دا. خیر سے لائے سخی کے گھر ضیا کا خدا, خدا دن خیر سے سیلا گگا سضر ہے خود میں دعوت کا گدا بیم منتظر ہے دعوت کا خدا دن خیر لائے خدا دن خیر لائے سخی کے گھر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے جنت میں چار دریا ہیں بتائیں آپ کو ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یا کا ہے اور ان نہروں کے زمین نہروں کی زمین خالص مشک کی زمین ہے سوچئے کیسی ہے جنت کیسی ہے جنت کی نعمتیں آؤ دوڑو اس جنت کی طرف جو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے لیے تیار کری ہے جس سے راضی ہوگا اسے جنت عطا فرما دے گا حضرت سیدنا اظہر بن مغیف رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ایک نہایت عبادت گزار اللہ کے بندے گزرے ہیں فرماتا ہے میں نے خواب میں کسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس اسے جواب دیا میں جنت کے حور ہوں یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کر لو تو اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا رات نماز پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں اور اب تو ماہ رمضان کی یہ جو راتیں ہیں اس میں تو واقعی ایک تعداد ہے جو رات عبادت کا ذہن رکھتی ہے لیکن بدقسمتی قسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ہماری غفلت کا شکار ہے سستی کرتی ہے یا راتیں ایسی جگہوں پر بسر کرتی ہے جہاں سے کوئی ثواب کی امید نہیں ہے کوئی کارے ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ بھری راتیں گزارنے کا بھی معمول رہتا ہے راتوں کو عبادت اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی نیکیاں ہیں جو جنت کی تیاری کے لیے بڑی مفید ہیں سنا چاہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میں نے ابو حری رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں مجھے اشیاء کے حقائق سے متعلق خبر دیجیے تو ارشاد فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے پھر میں نے ارض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آ جنت میں داخل ہو جاؤں تو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلاؤ سلام کو عام کرو اس سل رحمی اختیار کرو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب آپ دیکھیے محتاجوں کو کھانا کھلاؤ سلام کو عام کرو اس سل رحمی اختیار کرو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ہم نے کل بھی کہا تھا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جانے گا انشاءاللہ اب اللہ, انشاء اللہ عز عز عز عز. عز. کتنے پیارے پیارے اعمال ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی, صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی وسلم نے میں اطاف فرمائے کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ ابھی بھی کھانا کھلانے کے بڑے مواقع ہیں شہری اور افطاری اچھا سہری اور افطاری کے فضائل تو وہ پھر ایک الگ ہی جدا ایک موضوع ہے کہ وہ بن جاتا ہے اور ساتھ ہی سلام کو عام کرو ہمارے یہاں اسے ہے سلام اس کا میں انکار تو نہیں کرتا کہ بالکل ہی ہمارے یہاں سلام عام نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں ہمارے یہیں سے گئے بعض تو پاکستان سے بھی گئے ہیں کچھ انڈیا سے بھی گئے ہیں یا وہیں کی مطلب کہ وہ بائی بون مساکتوں پر انگلینڈ میں رہتے ہیں یا یو کے یورپ یورپ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ افریقہ وغیرہ ممالک میں وہیں کی جو نیشنل جو مسلمس ہیں بعض اوقات ان سے جب ملنے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی سلام نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اپنی اپنی لینگویج کے اندر وہ انہوں نے کچھ ایسی وہ ملنے کی جو بنا جیسا ہمارے یہاں عموماً جس کو سلام کرنے کا ذہن نہیں اور کیا آ رہے آپ کے ٹھیک ہے تو یوں کرتے ہیں نا کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے ارے بھائی سلام تو کرو نا اسلام نے سلام کے ترغیب دلائی ہے سلام کو ایک ہماری پہچان بتایا ہے پھر سلام کے اتنے فضائل ہیں کہ سلام کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے اتنی ساری چیزیں تو وہ نا کہ مطلب پہلے ابھی سلام کرے اب ہیلو ہلو ہاں اب یہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے نا ہیلو چل پڑا ہے ہائے ہائے دینے میں لگی ہوئی ہے قوم ایک دوسرے کو یہ ہائے ہو یہ ہمارا ہمارا میں نہیں ہے ہمارا وہ تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہہ لیں آپ بھی السلام علیکم السلام علیکم او, وعی سلام. وعی سلام. یہ نہیں پلیز ایسا نہ کرے السلام علیکم السلام وائی السلام یہ چیزیں نہیں پلیز ہمارے کپڑا انداز ہے اسلام کا با... سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بہت پیارا ایک انداز دیا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا اس کو سیکھ لیں تاکہ ہمارے بچے بھی اس انداز سے سلام کی عادت پیدا کرے بعد گھروں میں نو دو دو. سلام بڑا ہمیں والد صاحب آتے ہیں السلام علیکم کیسے بیٹو ٹھیک ہو بچے آتے ہیں السلام علیکم ابو آپ کیسے ہیں السلام علیکم امی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بعض وقت گھر میں مال ہوتا ہے مگر بعض اگر جس کے لیے سوجے ہوئے ہوتے ہیں وہ, جو پی وہ ہوئی. جب بھی وہ تھکے ہوئے ہوتے جب تھکے ہوئے ہوتے وہ سلام ان کے منہ سے نہیں نکلتا سلام کے لیے تھکن نہ دکن میں کیا تعلق ہے آپ تھکے ہوئے ٹھیک ہے پھر بھی سلام تو کر لیں السلام علیکم چلے بھائی آپ سے اگر بہت ایسی بہت زیادہ مسکراہٹ ظاہر نہیں ہوتی کوئی ہلکی پھلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جو گھر میں داخل ہو اب جیسے روزہ رکھا تھا آجا مغرب کے کچھ دیر پہلے اگر گھر میں داخل ہوئے ہوں گے تو گھر میں اب ٹھیک ہے دھوپ ہے راستے میں رش ہوتا ہے تھکن بھی لگ جاتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے آج آپ کو گھاک نہ آیا ہو زیادہ زیادہ آپ کی گم ہی ہوگی گیا تو گھاک ہی نہیں آیا تو بونی بھی نہیں ہوئی صحیح دکان کا کرایہ بھی آج میں نے نہیں نکالا اور اوپر سے بس کا کرایہ مہنگا تو ٹیکسی والا یوں مانگتا تھا رقصے والا یوں مانگتا تھا ٹریفک جام تو وہ پولیس والا یوں کھڑے ہوتے تھے تو ٹریفک والا کھڑی سیٹیاں بجاتا رہتا کونے کے اندر آ کر صحیح کرے سب راستے میں کو جو سوچنا تھا جو کرنا تھا آئے اب گھر میں آ گئے ہو نا گھر میں آئے ہو نا سلام کرتا گھر والوں کو سلام کرو والد صاحب بیٹھے ہوں گے حسد والدہ بیٹھی ہو برے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوں بچے گھر میں ہوتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں ہمارے انداز ہیں اسلام کے انداز ہیں ہمارے خوبصورت انداز ہیں ہمارے اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ اس سے مطلب کہ مطلب صرف یہ ایک فضیلت اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت ہے مگر ساتھ ہی اس کی برکتیں بہت ہے، آپ کے گھر میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں سکون اور امن داخل ہوگا جو سلامتی کی آپ دعا دیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ پورے جملے السلام علیکم ہی کہیں گے سلام تو ہو جائے گا۔ تو یہ سیکھ لیں السلام علیکم اگر پورا کریں ددس نہیں کی اور ملیں گی وہ رحمت اللہ وببرکاتہ اسی طرح گھر والے جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے امیر ال سنت کو دیکھا ہے چلے امیر سنت کو دیکھتے بھی رہیں اور میں کچھ امیر ال سنت کے بارے میں بھی کہومت نہیں پھول دوں امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت یہ سلام ہے میں نے ان کو ہمیشہ پہل کرتے ہوئے دیکھا ہے اب جیسے امیر سنند یہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوں گے نا ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر جیسے امیر سنت کھانا کھانے کے لیے جیسے یہ رمضان حال میں آپ کی تشریف اویری ہوئی ہوگی تو اب جیسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا تو یہ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو آپ نے آتے ہی پہلے سلام کیا ہوگا کہ وہ سلام کریں ان کو اور اسلامی بھائی ان کو جواب دیتے ہیں میرا خیال ہے شاید آپ کی اسکرین پہ دیکھے آپ کو دکھایا گیا کہ امیر سنت اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو سلام کرتے ہیں پھر ایسے اسلام ملنے بھی جب آتے ہیں نا تو آپ بھی ان کو تربیت دی کرتے ہیں کہ سلام کر لیے پہلے سلام پھر کلام تو یہ سلام اور یہ کلام تو یہ تربیت کا ایک انداز امیر سنت کا پھر اسلام میں درست سلام نہیں کرتے تو وہ درست سلام کا طریقہ بھی آپ سکھاتے رہتے ہیں تو بات چلیں امیل سنت کی تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا یہ افطاری کے منظر بھی آپ بھی چونکہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ تعداد افطاری پہ بیٹھی ہوئی ہوگی کھانا افطاری تو خیر آپ وہ مغرب سے پہلے کا کھانا تھا وہ بھی آپ نے خوب مطلب ڈٹ کے کھا لیا ہوگا اب یہ پروپر جس کو آپ کھانا کہتے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آپ ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے یا کھانا کھا چکے ہوں گے تو میں چلیں باپا کی زیارت بھی ہو جائے گی اور کچھ امیل سنت کے حوالے سے مدی پھول بھی اثر دوں گا ص حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سلام کو عام کریں اور دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سل رحمی اختیار کرو لوگوں سے سلے رحمی جیسے جو رشتے دار جو آپ کے جو اس وقت دور کے ہوتے ہیں نا اس کی طرف آپ کی توجہ ضرور آج میں مبضول کرواؤں گا ہمارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار بہت ہے اس خاندان کے خاندان ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں ہم لوگ کہیں کسی کی خالہ سے نہیں بن رہی ہے کہیں کسی کی ماموں سے نہیں بن رہی ہے کہیں کسی کی چچا سے نہیں بن رہی ہے کہیں کسی کی سگے بھائی سے نہیں بنتی کہیں کسی کی سگی بہن سے نہیں بنتی بہت زیادہ مطلب ہمارے یہاں پھوپھی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں چچا ماموں ہوتے ہیں ہمارے نہیں بنتی ان کے بچوں سے بازو کا ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے اچھا اب اس کی کچھ ریزنس پر آتے ہیں اسباب کیا ہیں بظاہر کوئی بنیادی طور پر کوئی ایسا اہم سبب نہیں ہوا کرتا انانیت ہوتی ہے کبھی دعوت وغیرہ کے موضوع پر ہماری آپس میں نہ اتفاقی ہو جاتی ہے کہ دعوت صحیح نہیں تو یہ تو ایک ایسا جنرل ریزن ہے کہ دعوت صحیح نہیں دی ہم گھر گئے تھے ہمیں وہ منہ صحیح نہیں دیا منہ کہاں سے صحیح دیتا ہے ایک ہی منہ ہے وہی اس کو دینا تھا بےچارے کو وہ کتنا مسکرائے گا مطلب آپ ایک پہلی پہلے آپ آئے تو سے سو آ چکے مسکرا ہی رہا ہے اب ٹگیا ہوگا منہ پورو پر نہیں کھلا ہوگا آپ کو کہ نہیں مطلب وہ بےچارا دے گا اس کی بھول ہو گئے یار آپ معاف کر دو مسکرایا نہیں تو مجھے بیٹھنے کا صحیح کہا نہیں وہاں بیٹھنے کا نہیں کہا ادھر بیٹھنے کا کیوں کہا وہ ڈش اتنی ساری تھی تو دو ڈشیں پوچھی چار ڈشیں سے کیوں نہیں پوچھی تو میرے گھر کے دو افراد کو دعوت دی تو تین کو کیوں نہیں دی فلاں کو دعوت دی مجھے دی تو اس کو دعوت کیوں نہیں دی اس کو دعوت دیتا تو میں،, میں آتا اب ہم ایسے اس طرح کے کلچر میں مبتلا ہو چکے ہیں جس سے آپ بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا ملا بتائیے اس سے ہمیں کیا ملا ناراضگی روٹھنا ٹوٹنا موک سینا گیبتیں بیٹھ کے اس کی گیبت, اس کی گیبت, اس کی چگلی پھر اولادوں میں جب یہ نفرت منتقل ہوتی ہے کبھی اس کا آپ نے سوچا جو اس وقت بڑے ہیں میں تو ان بڑوں سے بھی بات کر رہا ہوں کہ بچوں میں جو مطلب آپ کی وہ انداز سے جو نفرت اتری میں بت بات کر رہا میری باتیں اس سے نہیں ہے نا تم کیوں بات کرتے ہو تو کوئی شرعی وجہ تو ہونا کسی سے بات نہ کرنے کی کسی سے تعلق ختم کرنے کی تعلق کو ختم کرنا کٹوے تعلقی کو کہ کس قدر اسلام میں مذمت ہے اور سلے رحمی کی کس قدر اسلام میں برکت ہے اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو سلے رحمی کرو تم اچھی موت چاہتے ہو تو سل رحمی کرو تم بہت اچھے مطلب ان زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سل رحمی کرو سل رحمی کی برکتیں کتنی ہے, ہے ہم اپنی انا کو جب تک فنا نہیں کریں گے اس وقت لگتا نہیں ہے کہ کوئی بنے گی آپ دیکھیے امت سوندر نے کل کے مدنی مذاکرے میں بھی ارشاد فرمایا آج دوپہر کے مدنی مذاکرے میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے اس رشتے دار کو دے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے اس رشتے دار کو دے جو ناراض ہے ناراض ہے تو عجیب حال ہے کہ ماں باپ ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں ہاں آپ کو حیرت ہوگی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اور اولاد کو پڑی نہیں اپنے ماں باپ کو منانے کی دادا دادی ناراض پڑے ہوئے بچوں کو نہیں کہ ہوئی دادا دادی کو راضی کرے نانا نانی ناراض ہے نہیں پڑی ان کو راضی کرے اور کوئی شرعی وجوہات نہیں ہیں صرف ایک یہی چند ایک چیزیں ہوتی ہیں اچھا آپ اس بات کو غور کریں مثال کے طور پر آپ بھائی بہن ہے ٹھیک ہے بھائی کا بیٹا ہے بہن کی بیٹی ہے دونوں کا رشتہ ہو گیا دونوں دونوں بہن نے اپنے بیٹی اور بیٹی کی شادی اس کی خالہ زاد پپیزاد بہن ہوئی اور اس کا وہ ماموزاد بھائی ہوا گالی میں یہی رشتہ بنتا ہے تو اب بہن کی بیٹی لی میں اگلے نے اب کچھ اس وقت تک جب بہن کی بیٹی گھر مار آئی نہیں تھی وہ آپ کی بہن تھی جیسے ہی بہن کی بیٹی گھر پر آئی اب وہ سسرالی ہو گئے اب فور آپ کا مزاج تبدیل ہو گیا اب وہ سسرالی ہو گئے وہ نہیں سمجھ کیا بولتے مجھے اتنے رشتے اتنے ذہن میں اتنے نام سمائے ہوئے نہیں ہیں آپ میرا خالی شہر سمجھ رہے ہوں گے چینل کے ناظرین میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب وہ اس کا بھائی نہیں رہا وہی کا سسر ہو گیا اب وہ اس کی جو بھابی تھی اب اس کی وہ بیٹی کی ساس بن گئی اب وہ جو ادھر تھا وہ یوں بن گیا وہ یوں بن گیا وہ سسرالی رشتہ بن گیا اور وہ سگے بھائی بہنوں والی محبت ہوتی ہے وہ سگے بھائی بہنوں والی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر شادی کے بعد اگر وہ لڑکا لڑکی میں کوئی نہ اتفاقی ہو جائے نہ چاکی ہو جائے تو بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں کس یہ ماحول بن گیا ہے ہمارا آپ نے کبھی سوچا معاف کرنا اختیار کیجیے پلیز مدنی التجا ہے آپ سے اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں معاف کرنا اختیار کیجیے بھائی کو چاہیے بہن سے سلو کر لے بیٹے کو چاہیے ماں باپ سے منا لے سلو کیا منا لے پاؤں پکڑ کر منا لے بی بی میں اگر نہ بیفا کیے منا لے اگر کوئی روٹ کر چلی گئی ہے آ جاؤ اپنے شور کے پاس آ جاؤ اگر آپ کو اللہ تعالی نے ظرف دیا ہے اپنی روٹی بچوں کی امی کو روٹی ہوئی بیوی کو منا یہ گھر کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہے یہ رشتے داروں کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہے خاندانوں کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہے پتھر پتھر ہو گئے سر ہو جاتے ہیں بچے سڑکوں پر آ جاتے ہیں بہت زیادہ ہمارا معاشرہ جو نا ہے. برداشت نہیں ہے سب پرابلم یہ برداشت نہیں ہے نہیں دی دعوت تو نہیں دینا نا اس پر دعوت کیا شریعت, شریعت کیا حکم لگاتی اس کے اوپر نہیں دی نا دعوت نہیں, دی. اور نہیں وہ مان جو آپ کی ریکوائرمنٹ کوئی, مطلب کوئی مطلب کوئی سی کتابی بات تو رہی نا آپ کی ریکوائرمنٹ دی کہ مجھے ایسا مان سمان ملتا مجھے ایسی رسپیکٹ ملتی نہیں مل سکی ٹھیک ہے نہیں مل سکی پلیز اگنور اگنور کریں نظر انداز کریں درگزر سے کام لیں محبتیں پیدا کرے آپس میں ارے کوئی تو رشتے دار آپس میں اٹھو جو آپس کے روٹھے ٹوٹے ہوئے ان بھائی بہنوں کو اور ان رشتے داروں کو چاہے ماما روٹا ہوا چچا روٹے ہوئے پھپھی روٹی ہوئی یا اور طرف کے رشتے دار ہوئے. یار کوئی, تو اٹھو بھائی, کوئی تو اٹھو اور اٹھ کر ان روٹے کو منانے کی کوشش تو کرو یہ بچے روٹے ہوئے ہیں وہ خالہ زاد بھائی سے بات نہیں کرتا وہ ماموزاد بھائی سے بات نہیں کرتا آپس میں زمینوں پر دشمنی آئے آپس میں جائیدادوں پر دشمنی آئے آپس میں کہ سننے وہ دشمنیا ہے یہ دشمنیا ہمارا کام نہیں ہے انم مسلمان بھائی بھائی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ ایک عام مسلمان جسے مسلمان کے حقوق کتنے ہیں اب رشتہ داری کے حقوق کتنے پھر یہی رشتہ دار اگر پڑوسی ہوتا ہے تو رش حق کے پڑوس الگ حق کے رشتہ داری الگ حق کے اسلام الگ اتنے حقوق ہیں تو پلیز کر لیجئے اگر اب تک آپ کی کوئی روٹھیوی ہوئی کیفیتیں ہیں آپ اپنا دل بڑا کیجئے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار چلو آج اس کو میرا چچا رکھا ہوا نا کسی صورت اس کو ایس ایم ایس بھیجو یار ابھی بیان سنو مدنی چینل کے اوپر وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بنا لے یار اس کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کا ذہن بنانے کے بجائے کہ تم آؤ مجھ سے معافی مانگو اگر آپ بڑھ کر معافی مانگو گے اللہ نے چاہ تو جنت سے سب سے پہلے آپ داخل ہو جاؤ گے یہ بھی تو جنت کی تیاری ہے یہ بھی تو جنت کی تیاری ہے اللہ کو راضی کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے اب چلے جانا منا لینا فون کر لیں اٹینڈ نہیں کرے گا فون کوئی بات نہیں روٹھا ہوا ہے اور آگے بڑھیں گھر چلے جائیے دروازہ نہیں کھولے گا کوئی بات نہیں کوشش کرے یار میرا بھائی روٹ گیا ہے میری بہن روٹ گئی ہے میرے چچا روٹ گئے میرے ماموں روٹ گئے میری بھوپھی روٹ گئی میری خالہ روٹ گئی ہے میرے یہ رٹ گئے رشتے دار روٹے رشتے داروں کو منانے کی تحریک چلائی ہے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں میرے مدری چینل کے ناظرین سے دیکھئے آپ مدری چینل پر ہیں اس وقت وہی مجھے اس وقت سن رہا ہے جو مدنی چینل پر ہے تو میں ایک امید کرتا ہوں ایک ایک ایک یہ حسرے زن میرا قائم ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک مذہبی شعور ایک دین سے محبت ہے تو مدنی چینل پر ہے نا مدری چینل یہ 100 ایک ہنڈریڈ ایک اسلامک چینل ہے اس پر کوئی جی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ٹوٹل مذہبی چینل ہے اور نکی کی دعوت دینے کا چینل ہے نہ اس میں عورت ہے نہ موسیقی ہے نہ اس پر کوئی ہم ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں کمپلیٹلی کنٹینیو میرا بیان ختم ہوگا باپا کی طرف چلے جائیں گے امیر علیہ سنت کے ساتھ دعائیں اور کا سلسلہ چل رہا ہوگا وہاں سے ختم ہوگا تو مدنی خبریں دیکھیں گے اور پھر بیان دیکھیں گے پھر بیان دیکھیں گے پھر مدنی دیکھیں گے بیانے کنٹینیو آپ کو نکی کی دعوت وائس کے طور پر آڈیو لیول کے آڈیو طور پر یا ویژلی طور پر آپ کو کمپلیٹلی یہ نکی کی دعوت آپ کو بتائی اور سکھائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اگر مدنی چینل پر جو جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر کوئی دین کی محبت ہے مذہب کی محبت ہے اسلام کی محبت ہے اللہ اور رسول کی محبت ہے آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں کی باتیں سن رہے میں آپ سے مدری انتظار ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو منا لو اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اپنے بھائی کو منا لو اپنی بہن کو منا لو روٹی بیوی بی بی کو منا لو روٹی ہوئی بیوی بی بی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کر لے اگر شوہر روٹا ہے تو یقین مانو تباہی ہے تباہی ہے, ہے. ماں باپ روٹے ہیں تباہی ہے اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے سیٹ نہیں ہے ناراض ہیں ابھی پاؤں پکڑ کر ماں باپ کو منا لو یہ جی دنیا سے چلے جائیں گے پچھتانا پڑے گا حدیث پاک میں ہوتا ہے باپ, باپ راضی رب ناراض اب کی ماں کو منا لو اگر ماں روٹ گئی نہ دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے ہاں یاد رکھنا ماں باپ کی نافرمان کا ایک ایسا انجام ہے کہ آخرت میں اس کی بربادی تو بربادی کے بارے میں ہم نے پڑھائی ہے اس کی دنیا میں بھی بربادی دکھا دی جاتی ہے اسی نافرمانی ہے ماں باپ کی تو یوں رشتے دار ماں باپ اپنی اولاد سب کو ساتھ لے کر چلیں ایک محبت بھرا پیار بھرا معاشرہ بنائیں آپ کے پڑوس میں دیکھیں کون رہتا ہے یہ مت دیکھیں اس کی زبان کیا ہے یہ مت دیکھیں کہ اس کا خاندان کیا ہے وہ مسلمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے عاشق کے رسول ہے اسے دوستی کر لیجئے اسے محبت کر لیجئے اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ محبت کرنے والے بن جاؤ نفرتوں کو ختم کر دو اور اتنی مختصر سی زندگی ہے محبتوں کا ٹائم ہے نہیں پتہ نہیں نفرتوں کا وط کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں محبت کیجئے ایک دوسرے سے منا لیجئے اپنے پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو محلے والوں کو جو مسلمان ہیں, جو جو آپ کا اسلامی بھائی ہے جو جو عشیق رسول ہے منا لو یہ اس قوم کا یہ اس قوم کا یہ اس نسل کا اس نسل کا اس زبان کا اس زبان کا ہے نتنگ آپ افریقہ میں جائیں الگ قومیں ہیں. اب ترکی میں جائیں الگ قومیں ہیں آپ انڈونیشیا چلے جائیں الگ قومیں ہیں چائنیز میں جو مسلم ہے وہ ایک الگ قوم ہے اب یو کے یورپ امریکہ وغیرہ چلے جائیں اور دنیا کے عرب ممالی میں چلے جائیں سب الگ الگ قوم ان نمل ممنون اخبتا مسلمان بھائی بھائی ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بنایا ہے ہمیں ایک ہی رہنا چاہیے ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کریں پڑوسی ایک دوسرے سے محبت کریں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں اولاد ماں باپ سے محبت کریں مگر یاد رکھیے کسی بھی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے محبت ایک اپنی جگہ پر ہے بلکہ نہیں ہو ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں انہیں کی بات مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی تو نافرمانی فرمانی میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے تو جہاں جہاں اللہ اس کے رسول نے بنانے کا کہا ہے وہاں ہم بنا کر رکھیں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بنانے کا نہیں کہا توڑنے کا کہا ہے ہم توڑ دیں گے الحب و فلّہ البزو فلا اللہ, اللہ ہی کے لیے محبت ہے اللہ ہی کے لیے دشمنی ہے تیسری جو آخری بات تھی وہ تھی رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تو, تو نماز پڑھا کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو وہی جو ابتدا جو حور کا مہر میں نے جو واقعی آپ کو بیان کیا اسی سے آپ دیکھیے کہ الحمدللہ یہ راتوں کو نماز پڑھنے راتوں کو عبادت کرنے کے بڑے فضائل ہیں بڑے ہیں ارے یہ ماشاءاللہ لگتا ہے کسی کے امامہ باندھا جا رہا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں امیر سنت ایک بزرگ کا امامہ باندھ رہے ہیں سبحان اللہ ذرا دکھائیے جلدی ماشاءاللہ اللہ یہ دیکھیے یہ ماشاءاللہ یہ بزرگ ہمارے سفید داڑی والے ہیں شہ تقیف ہیں یہ یہاں پر آئے اور ماشاءاللہ یہ امام کی سعادت آج انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نصیب ہو گئی ہے اللہ. سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے سفید داڑھی والوں کی واہ فرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے پھر ایک منادی ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا راتوں کو عبادت کرنے کا اللہ ہمیں ذوق و شوق رسی فرمائے ایک بڑی پیاری روایت سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں دو رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عزب و کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا آئیے بھائی ایک اور اماما باندھنے والا آ گیا یا بھائی یہ بھی دکھا دیں چلیں یہ ماشاءاللہ یہ اعتقاف کی باہر ہیں امیل سنت کے ہاتھ سے دیکھیں امام باندھنے کی بھی سادت نصیب ہو رہی ہے آج دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے فیضان مدینہ میں اعتقاف کر لیجئے ابھی دو چار دن گزرے ہیں انشاءاللہ بھی ابھی پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کرنے کی آپ سب بھی نیت کر لیں مدری مذاکرے بھی ملیں گے یہ ابھی میلے سنت کے ساتھ انہوں نے کھانے کی سعادت حاصل کی ہے اور بس زین بن گیا ان شاء اللہ دیکھے اب ہے ابھی دعا اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور سنتوں کا مبلک بنائے ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی صل اللہ حبیب صلی محمد تو یہ اپنی اہلیہ کو آپ بھی نماز کے لیے عبادت کے لیے جگائیں ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے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 کے ملنا ججلا پرنا لاکھ جمائی انگرائی نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے تو یوں ایک دوسرے کو جگانے کی کوشش کریں ایک اور حدیث سنیے جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے اگر اس کی زوجہ پر نیند گالی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ عزب کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفیرت کر دی جاتی ہے آپ انڈرسٹینڈنگ کریں نا کہ مجھے جگہ دینا شور بھی اپنے بچوں کی امی کو مجھے جگہ دیجیے گا اچھا میں نہ جاگو تو یہ تھوڑا سا پانی چھڑک دینا یوں کر کے بڑے جگانا ہے اصل مطلب جگانا ہے لڑنا وڑنا نہیں ہے اور ایسا ہے کہ آپ وہ اٹھ کر لڑ پڑو نہیں اٹھتا جاؤ پانی کیوں پہ گا تو انڈرسٹینڈنگ کر لیں ان شاء بھی اٹھ جائیں گے اللہ نے چاہ تو اللہ اللہ اللہ سلو الحبیب سل تعالیٰ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ سعید عمر سعید عبد العزیز بن ربات رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا جملہ میرے سامنے ہے رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو بہت نرم اور عمدہ ہے مگر اللہ جل کی قسم جنت کا بستر جنت کا بستر جنت کا بچھونا جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آئیے نیت کریں ہم بھی راتوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے عجیب ماحول ہے کہ رمضان کی یہ راتیں جو واقعی عبادت کی راتیں ہیں ریاضت کی راتیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں ان راتوں کو عبادت میں گزارنے کے بجائے اور جنت کی تیاری کے لیے گزارنے کے بجائے بڑے نادان ہیں وہ اسلامی بھائی جو غفلت میں گزارتے ہیں اب یہ نائٹ میچوں میں کرکٹ وکٹ کیوں کھیلنے میں لگے ہوئے ہو وہ جا کر لوڈو کا پروگرام بناتے ہو تو کوئی تاش کا پروگرام بناتا ہے کوئی شتانی کا پروگرام بناتا ہے یہ اس میں کچھ نہیں رکھا چھوڑ دیں تمام چیزوں کو اچھا بری صحبتوں کو چھوڑ دیں بری سنگتوں کو چھوڑ دیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں فیدان مدینہ میں آ جائیں جہاں جائیں اتقاف ہو رہا ہے وہاں آ جائیں انشاءاللہ شاء اللہ تبار خوب خوب خوب خوب آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سل رحمی بالخصوص اس کو ضرور اختیار کریں گے اپنے رشتہ داروں کو ضرور منانے کی کوشش کیجئے اور دوستی کر لیجئے آپس میں محبتیں پیدا کیجئے انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی اس کی برکتیں ملیں گی اللہ نے چاہا تو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا اسی طرح محتاجوں کو کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا اس کی کوشش کیجئے اور پھر عبادت نمازی عبادت ہے اور سب سے افضل طرح عبادت علم دین حاصل کرنا ہے قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیے ان شاء موقع ملے گا تو اس پر بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا ابھی امیل سنت کے کی طرف چلتے ہیں وہاں کلام پڑھا جا رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس کلام میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر عاشقہ رسول رو رو کر دعا اور مناجات اور نعت اور استقاصے میں مصروف رہتے ہیں انشاءاللہ کل پھر جنت کی تیاری کے کسی عنوان کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا آپ بھی مدنی مذاکرہ بھی دیکھیے اور دونوں کو سب کو مدنی چند دیکھنے کی دعوت دیجئے رات تقریباً ڈھائی بجے کے آس پاس ہم سحری کا سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ تو اس میں بھی آپ چاہیں تو اپنی کالز چاہیں تو ابھی سے ریکارڈ کروا دیں مدی مذاکرے کے لیے ریکارڈ کرائیں فیضان سحری کے لیے ریکارڈ کرائیں اور اس میں بھی آپ چاہیں تو کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے آمین بجاہین نبی امین صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد